السلام و السلام على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله واصحابه وَعَلَى آلِهِ وَأَصُحَابِهِ أُولِي الصِّدْقِ وَالصَّفَا وَالْغَفَا أَمَّا بَعْضُ فَأَعُوْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم. ن سب کتحد آ منت بللہ ہی سد کلا نلازیم سد کری مل میم ان لا ہلا گت ہو سلونا لیا ہلوی نامو سلو والسلام وسل مسلادو سلا سی رسول سو و سا کیا سی آبی بل اصلا کیا ساتھیشی ولا علکہ و سہا کیا سی یا مکین قلوب بل معذر سامعین السلام علیکم حمد و سنا درود دے ختم المبیا الح التحیت و سنا و بعد دعا ہے رب العالمین مولا صدقہ مدینے دے تاج دار بند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دار بندہ ہے نا چیز دے دل دماغ زبان مو نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے اور نفس و شیطان دے فتنیا تو دشمنان دین د فتنیا تو محفوظ و مسہم فرماے رامی اج خطبہ جماعت المبارک مبارک دنوان موضوع فضائل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی اس موضوع دے انتخاب دے اندر حکمت ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے چاند تاریخی غیر مصدقہ جی گل پڑھ کے یا سن کے کم علم کم ظرف بندے بگز معاویہ دا شکار ہو جاندے ہیں اور انہوں دا یہ بغض دیگر صحابہ دے بغض تک انہوں نے اس طرح وہ اپنا ایمان اور عقیدہ برباد کر بیٹھتے ہیں حتا کہ میں بالمشافہ ایسے بندیاں تو سنے جڑے پیری مریدی کرتے آستانے نے انہوں دے, دے دربار والے اور سہی اور لقیدہ انہا دے جد آلہ انہوں کے بزرگ حضرت امیر معاوی رضی اللہ ہو تالان وہ محبت رکھتے ہیں لیکن وہ بعد وے چامن آلے جڑے نے و مسئلے دے وہ اس مسلے دن گلتی کا شکار ہو کے تراہے حق تو ہٹ گئے ایسا گلا انہوں نے منہ جو سنیا جہاں اہل سنت و جماعت کے منہ چو نہیں سنیا جنیا پھر میں اگلے دن ٹیکس لے گیا مین فرمائش ہوئی کہ ایک موضوع ایسا فضائل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو دوتے ضرور بلاؤ تاکہ عقیدہ آہل سنت و جماعت کا جہا ہے صحابہ دے بارے وہ محفوظ ہو جائے اور عوام الناس جڑے نے وہ کسی طرح کی اس بارے غلطی دا شکار نہ ہوں اس واسطے میں جناب دے سامنے سیدنا امیر معاویئر رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل بیان کرنا ہے اور اس بارے میں پہلا اہل سنت و جماعت دیا مستند عقید ایمان دیا کتاب جہیا نے دے کے تمام صحابہ کرام دے بارے پہلے سنت و جماعت کے عقیدے نو بیان کرنگا دے بارے صحابہ کرام دے بارے جتنے بھی صحابہ سب دے بارے اہل سنت و جماعت دا کی فیصلہ ہے مذہب حق والیاں دا کی فیصلہ ہے وہ بیان کر کے پھر ایسیاں آیات قرانیاں حضور دے صحابہ کرام دے جنتی اور حضور دے صحابہ کرام دی فضیلت نو بیان کر رہی ہیں او آیا تو سناواں اس بعد چند ایسیا ہدیس جنہ اجتماعی طور د صحابہ کرام دی فضیلت آئی حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہون گے بعد ایسا حدیث سناواں گا جی خاص حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی ان فضیلت چیز نے آثار یعنی صحابہ اور تابعین دیا چند گلا چند تاثرات حضرت امیر معاویہ دے متعلق بیان گا پیش گا اللہ وحدہ شریق مولا بندہ نا چیز نرے سدرتا فرماوے اور صدقہ حضور دے اس یار دا اس غم خار دا نبی سونا اس ناچیز کرم فرما کے کامل ایمان فرماوے ایس دنیا تو کاملیمان ہی جاوے از گرامی میرے سامنے عقیدے دیاں مستند کتابہ موجود پریاں نے بارے کسی اختلاف نہیں اہل سنت عالم ایسیا پکیاں اور پختہ کتاباں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی محبت صحابہ دی ایک کنجی نے اور بگز صحابہ دی وی یہ کنجی نہیں امیر معاویہ سرکار نال محبت رکھے گا تے باقی صحابہ دی محبت دا دروازہ بھی کھل جاوے گا جنہیں دل بغض حضرت امیر معاویہ دے بارے آنا انہیں باقی صحابہ اکرام دے بارے بھی بغض رکھنا شروع کر دینا میرے سامنے کتاب شذرات زہب فی اخبار منظب امام ابول الفلاح ابد الح بن اباد بن عماد حنبلی ردی اللہ تعالی جی وفات سن ایک ہزار انانوے ہجری نو ہوئی ہے آپ اس کتاب دے سن سٹھ کے واقع میں فرما دے نے واہل میزان صحاب واہفتا کہ حضرت امیر معاویا صحابہ دی محبت دے اندر تکڑی نہیں کنڈا ہے صحابہ کرام دی محبت تولنی کسے بندے نو ہے دل امیر معاویہ دی محبت نو تولیا جاوے گا امیر معاویہ کے پیار نال تولیا جائے گا جے او پیار اس کا جنہ زیادہ امیر معاویہ ہوگا ایک پیار زیادہ حضور کے باقی صحابہ ہوا اور جنہ یہ کمی جاوے گی اہلا ایک دوسرے صحابہ صاحب پیار دی بھی کمی ہوں جائے گی وحل میزان افیخ بر صاحب آ صحابہ صاحب آبرام محبت دی کنجی نے بگے صحابہ دی بھی ایک کنجی نے شدرات الزہب امام ابن عماد حنبلی ردی اللہ تعالی نو دی کتاب سامنے موجود ہے چون جلد کتاب ہے اس واسطے جیڑا بندہ نبی پاگ صحابہ نال محبت رکھنا چاہتا ہے پہلنا صحابی حضرت ہزور نال محبت رکھے نال رکھے گا اگلے ہسابت بدی جائے جل بد دی جاوے گی تو نال بغض پا لیا بھی بغض پی جان ہے جنہ صابان بگد پی جائے وہ اسلام تے نہیں رہ سکتا اس واسطے کہ اسلام دے گواہ اسلام دے امین اسلام سک پہنچا ہزور د صحبائی نے ہو اور <سؤال> تے جے حضور جے دے, دے گواہ نے بنیادہ نے جا دے خلاف ہو بیٹھے گا اسلام کتنے گا اس واسطے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی نرکار محبت حبے صحابہ دی چابی اور آپ بغض بغض صحابہ دی چابی راپ دی محبت جہی ہے صحابہ کرام دی محبت دا ترازو ہے جن نے ویکھنی میری محبت کنی ہے حضور دے صحابہ نال اپنے سینے میں حضرت محاوت دی محبت نو نیکے ایک بیان شدرا ٹو صاحب کا پیش کیتا ہے سڈا باقی صحابہ ہو دے بارے عقیدہ ایمان عقید دی کتاب والیت والجواہر فی بیا نے آبر سمام ابد شعرانی رحمت اللہ دی آپ اس دن اندر دینے حضور سارے صحابہ عادل نے لم کلہم عدول بے اتفاق اہل سنت اہل سنت سارے بہتاق حضور سارے صحابہ عادل نے اور سچے نے پاوے وہ کسے فتنے میں چھ مبتلا ہو گئے پامے نہ ہوئے جن بھی صحابہ نے سارے بھی سارے فرمایا سچے نے اور کلو زال کا وجوب لے سی زن بےم ان گمان بھی سونا رکھنا ہے اور جڑے جہے اختلاف پہ گئے انہوں اختلافات اصانے ہاں جی اس طرح سمجھنا ہے کہ ان کا اختلاف نفسانی نہیں سی اجتہادی اختلاف سی اور نبی پاک فرما نے اجتہاد کرنے والا اگر درست نتیجے تے پہنچے گا تے تو دوا پاوے گا جے غلطی کھاوے گا تو حکو سواو پاوے گا تے جیڑا صحابی کو غلطی بھی کر بیٹھا ہے وہ اجتہادی اجتہدی نفسانی نہیں ان دی اس غلطی دے اتنے بھی اللہ کالن نے انجرتا فرما دینا ہے اے ہے امام عبدلواد شارانی رحمت اللہ سرکار کا بیان اور فرما نے اس کو علاوہ کوئی بھی دوسری گل کرے تو فرمایا اس دی گل جہی ہے وہ نہیں منی جائے گی رد گی اور جناب والا ہے تیسرے نمبر تھے کتاب میرے کو بہت مشہور زمانہ ہتا کہ بزرگ فرما نے اے کتاب جس گھر چ ہونا اس گھر میں سمجھو شیطان نہیں آئے اس کتاب کا نام ہے کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفی حضرت سیدنا امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ دی مالکی مذہب نے آپ فرماؤں نے برہی صلی اللہ علیہ وسلم توقیر و صحاب ہی و بر و مارفت و حق وقت و حسن صنا علیہم ولستغفار وم صاحب کو اما شاہجہ بین آدا في آدا منهم اقبال و جہلات ود اللہ من مثل ذلك فيما كان کان من نہ بل تد کرو حلات حمید کا تو ہما ورا لا آپ فرماؤں نے نبی پاک سرکار دی تازیم ہزور سرکار رستا یہ ہزور سرکار دے صحابہ کی تازیم کی جائے ہزور صحابہ نال نیکی کی جائے اور انہ ہک پچھاڑیا جائے انہ نے پچھے چلیا جائے انہی سونی تاریف اور سونا ذکر کیا جائے انہ لی بخش منگی جائے اور جڑے انہوںس اختلاف ہوئے نے منہ بند رکھنا چاہیے آدھا دشمنی رکھے ان دشمنی رکھنا یہ بھی سمجھو نبی پاک کے لال نیقی کرنا ہے و لدڑا بن اخبار اور تاریخ والے لوگ جبر گل کرتے ہیں انہوں تو منہ پھیر لینا ہے جہل راوی می گلے اعتماد نہیں کرنا چاہی دا کیونکہ عقیدہ تاریخ ہمیشہ قرآن حدیث اور حضور دی امت دے اتفاق دے نال بڑھدا ہوتا ہے. <تصفح> میری گل سمجھنا روایت تاریخ دیا کتاباں پڑھ کے بندے بہتے گمراہ ہوتے جے یاد رکھنا اور تاریخ دے اندر ایک بندہ کوئی گل کردہ دوجا کوئی کرد تیجا کوئی کردے سامنے واقعہ کربلا واقع ہے بلا جن تاریخ والیا ہاں بیان کیتا ہے یہ کوئی حدیشوں میں تفصیل اس واقعے دی نہیں آئی اس واسطے جٹھ ہونے کی دلیل سمجھو گے ہر بندہ پاوے وہ ذاکر پاویں بولبی یہ سنی جا وہ جد بیان کرے گا دے دجے بیان نہ رڑاؤ گے تو گل نہیں رائے گی کوئی کچھ کہی جانا ہوئے کوئی کچھ کہی جانا ہوا کوئی کچھ کہی جانا ہوا وہ بھی وجہ ہے کہ اپنی طرفوں جو تاریخ دو سو سال بعد لکھیا گیا تو ان کوئی مرضی کسے لکھیا لکھیا پیا ہاں اسبوت والی گل نہیں اس واسطے تو راوی جہی نے یہ بہت کچھ لکھ دے ہوتے ہیں یعنی جہے تاریخ والے لوگ ہیں تاریخ تو پڑھ کے اقیدا نہیں بنتا عقیدہ اس چیز نال بندہ ہے جی سارے دین پکی ٹھی ہو گل جہی ہے وہ یا رب دا قرآن کرد ہے یا مستفا دیا سچیاں حدیث کردیا نہیں یا امام نبی پاک دی شریعت دے حضور دی امت دے علماء دا اتفاق امام دا اتفاق جہا ہے وہ پکی اس نے اتے بندے میں کلی ڈا لینی چاہیے اس باستے کہ حضور دی امت دے ان علماء جڑے جی نے گمراہی دے متفق نہیں ہو سکتے انہاں بچوں ضرور اللہ تعالیٰ ایسے بندے رکھنا ہے جڑے جی ہمیشہ ہدایت ترین دے تو حضور سرکار دے صحابہ کرام دے بارے تاریخ دیاں گلہ جڑیاں جی نے انہاں دے اتے کوئی اعتماد فرمایا نہیں کرنا چاہیے اور گمراہ بدتی لوگ جڑے نے بد ملب لوگ فرمایا او جڑیاں وہ جہاں گلا کرتے پاسے کوئی کم نہیں کرنا چاہیے اور جڑا کوئی ایسا مسئلہ اختلاف صحابہ دیا ہے فرمایا ان دی کوئی اچھی تعویل کرنی چاہیے کوئی درست مقصد مانا لینا چاہتا ہے تاکہ حضور سرکار دے صحابہ کرام دی عظمت و شان کے اندر فرق گل سمجھنا ذرا اور فرمایا کوئی ایبا تو نہیں لانا انہاں دیاں نیکیاں ذکر کرو انہاں دیاں فضیلتا ذکر کرو انہاں دیاں سویاں سیرت ذکر کرو اس تو علاوہ چپ رہو اگے حدیث پاک بیان کیتی کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اے میرے امتی جدو میرے صحابہ کا ذکر ہوے مڑ چپ کر جایا جے رک جایا جی مت انہوں کے خلافات گلوں دیا چیڑ دیا بغض تک پہنچ تے کسے صحابی دے بارے پیڑا کی نظریہ رکھ بیٹھو حضور سرکار دی حدیث مبارک ہے سامنے کتاب پیے میں حوالے دہا تے وقت اتا دیا گا اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا صحابی گا سے کو فرمایا جدو میرے صحابہ دا ذکر کیتا جاوے تو رک جاؤ زبانہ بند رکھو معلوم ہوا حبیبے خدا ویختے سن پے کہ میرے صحابہ دا کئی بندے ان ذکر کردیا کردیاں, کردیاں مڑ گلتی گلت غلط راہ پی جان گے تو نہیں سمجھ سکنگے گے گلوں اس واسطے ہلور نے فرمایا تو سا چوپی رکھو نہیں جو سمجھ آؤن گل تو آنو گال پہ چوپ رکھو جیجن والے نے آپ ہی سمجھ لین گے گال سمجھے کہ نہیں سمجھے اور یہ حکم ہے قرآن تے حدیث دا کوئی قرآن حدیث دی گل پڑھو سمجھو تے نہیں سمجھ پی آ چپ رو آخو آ کریم یہ آؤ گے تو سمجھ لین گے ساری سمجھ تو باہر ہے رکھ لینا بلکہ میں کل پڑھ رہا سا امام عبد ال شاڑان فرما نے ولی کی کوئی گل پہنچے نا اللہ کا سچا ولی ہوگی وہ گل پہنچے انکار نہ کرو سمجھ نہیں آتی تک لے جانے فرمایا میں مین ایک ولی نے بیان کیتا کہ میں چوبی گھنٹیا کھ سٹھ ہزار ختم قرآن دے نے چوی گھنٹے تر لکھ سٹ ہزار قرآن دے ختم چوی گھنٹے ہیں میں فرمایا کیتے نے فرمایا میں من لیا میں کیا سویا پاوے میری یہ سمجھ نہیں آؤں گا تو میں تیری کرامت دا انکار نہیں کرتا فرمایا میں نو اللہ تعالی نے اے سعادت نصیب فرمائی عل میرا کوبرا امام شاہرانی دی دیکھ لو آپ فرما نے اللہ نے شہادت بخشی کہ میں ایک امام دے پہ جا کے نماز پڑھی نے سورہ مزمل پہلی رقا شروع کی تھی سورہ مزمل انتی سپارے وی فرمایا تو میں شروع کرن لگا نماز اللہ نے میری زبان سے قرآن کھولے فرمایا امام سورت مزمل نہیں مکائی میں انتی سپارے مکا کے امام دے دل گیا برکت سی فرمایا برکت اس میں ولیدی گل ولید انکار نہیں تر ہزار قرآن چویا گھنٹیاں میں مان لیا اور یہ کوئی مئید گل نہیں مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ لو گھوڑے پیر چیر کرتے سن کانڈ میں سدھا ہونے تو پہلا پہلا قرآن مکا لے سن تو بیلی یا گل سمجھنا معلوم ہویا انسان دے دش بخت ہولیل اے اللہ دے پیارے صحابہ پاکاں دی گل آوے نا تے نہیں سمجھ آ چپ کر جاوے اللہ انہوں بیڑا پار کر دے گا گل سمجھ آئی کہ نہیں مان رکھ لوے نا جی انکار کرنا شروع کر دیا کہ میری اقل نہیں منتی برباد وقت ہو جی وہ بندہ ماریا جا بندہ ہر گل سمجھنا جنا یہ جناب جی قاضی یاد مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دا بیان سی آپ دے رہے حضور دے صحابہ دے بارے دوسرے مقام تے فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جنہیں کرام نے سارے صحابہ دے در وی امام مالک رحمت اللہ فرما نے شفا شریف بڑھن لگا امام مالک فرما نے من شاطا من نبی کوزور سکار باللہ آخلا قتل جیڑا حضور دے صحابہ نو کوئی برا بلا آکھے وہ ادب سکھایا جاوے گا اور آپ فرما نے من شاطا محمد نویے حضور دے صحابہ با بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمر بن بناس انہوں کسی جس نے برا بلا چ آخ فرمایا جی یہ آخ کہ وہ گمراہ کافر سن پھر انہیں کفر کیا ہے اس علاوہ کوئی ہوا لفد بولد ہے تو فرمایا ان سزا دیتی جائے گی سخت تاکہ یہ لفظ منہ چکلے وہ امام مالک رحمت اللہ لے جا چمام چ میں ذکر کر چکیا جنہ نے سب تہلا حدیث کی کتاب لکھی ہے جہاں نام متا ہے انہوں نے نہ لے کے فرمایا کہ حضرت معاویہ معاوضیا یا جڑے بھی شابی ہو جڑا یہ سمجھے کہ جناب جہاں یہ گمراہ سن نوز کفر تے سن وہ دے کفر تے ہو جائے گا اور یہ کام تو بعد جا آ جائے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار کا بیان ہے اور سید امام احمد بن ہمبل رحمت اللہ علیہ دا ذکر کیتا ہے جنہوں کا پچھلے جمعے ذکر کیا انہوں نے سرکار کا بیان آئے ایک میرے سامنے جناب کتاب مناقب کے امام محمد بن امبل آپ فرماؤں نے رحم اللہ اجمائینہ محاو واب موسری ول مغیرہ کلحم و, و, و, و, و صفحم اللہ و فی کتابی سیما ہم فی وجوہ ہم من اثر حضرت سیدنا امام محمد بن امبل اللہ بے کو ذکر <کسانے> دا ہزور نے فرمایا اللہ رحمت کرے حضور دے دار سارے دے اور معاویہ کے امر پناس کے اتنے ابو مورسا حضرت مغیرہ مبیرا دن سارا جانے اللہ سونے نے اپنے قرآن سونی سفر ذکر کیتا ہے امام مدبل <سؤال> رحمت اللہ <سؤال> کا بیان ہے آ فرما نے آجت کہ فرمایا آج اللہ فرماؤں اثر ماجو فرمایا دے دار کی پہچانے انہاں دے چہرے دے رب دی عبادت تحت فرما برداری دے انوار چمکتے نے قرآن فرما ہے سیما ہوم فی وجوہ من سجود تے حضرت بھی انہوں کے چہرے اللہ سونے نے نور رکھا حضور سرکار نو دی برکت دے نار حضور نو نکن دی برکت ہے سیدنا امام احمد بن ہمبل دے بارے دارے ہے کہ امام محمد بن ہمبل رحمت اللہ کے خلاف جڑا بغض رکھے سمجھو جانوی تینا جڑا محبت رکھے سمجھو جنتی جی محمد رحمت اللہ لئے یار نے اہل سنت و جماعت واسطے مے یار نے جنہ نو رب نے ہے یار بنایا پیمانا انہوں ویخ لو جی پاس عقیدے کے اندر امام محمد ہونگے سمجھ لینا ہے سچا جنتی آدھا ہوں اس بجو رکھنا ذرا اور اقیدے کی بڑی ویتا خود امامظ ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مذہب کے بہت بڑے محدس امام تحوی رحمت اللہ علیہ جنہی تحوی شریف حدیث فرما نے عقیدہ تحویہ درمایا ون صحاب رسول اللہ صلاح و سلام رسول اللہ صحابا لحبت رکھنے a <laughs> عقیدہ پہ بیان کر دے اپنا فرمایا وبو صحاب رسول موجود اس نے جناب اپنے متن پیش کیا ہزور صحابی محبت دے اندر کمی نہیں کر ولا نہ بر من, من هم ناسا صحابی تو بےزار سے دور ہونے جاوری بگل رکھے گا بگل رکھا یاد کور ہوم جا خیر تو بغیر اچھائی نیکی تو بغیر صحابہ کی کسی گل کا ذکر کرے گا اسان اس بھی بگل رکھنے والا ند کور ہوم الا بے خری ہزور یار کا جد ہی ذکر کران گے سونے لفظ ذکر کر گے بحبدی ن فرمایا ہزور د صحبا دی محبت دینے اور ایمانے اور احسان بگ دم کفرفا کو فرمایا بغض رکھنا اے کفر اے منافقت اے سرکشی اے لہذا اللہ بندیا توٹیاں موٹیا عقیدے دیا کتاباں جہیا دنیا کائنات پڑیاں پڑھائی جانا نے جنہوں تو عقیدہ ایلے سنت وائی مان بنایا جانا ہے مذہب حق جدو بھی بیان کیا جانا یہ کتاب بیانک آخری کتاب ہے چشتیاں دے جناب والا حضرت اللہ خلیفے شگرد اور خلیفے سن آفر جمال اللہ ملتانی دے آفر جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ لہ خلیفے سن حضرت خواجہ کبلاور محمد مہاروی چریف والیا حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ زندہ کرامت سی ایک بندے نے ویاہ کیا حافظ حافظہ بی کے نال جی قرآن دی حافظہ سی تے اے حافظ کوئی نہیں سی انہیں آخیا میں اپنے قریب ادویاں دیا گی جدو قرآن کر کے آئے گا وہ پجیا پریشان ہوا کی کرا آ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ دربار حاضر ہوا حرد کی ہزور مشکل مہربانی فرماو آپ نے فرمایا سویرے کی نماز میرے پیچھے آڑ کے پڑھنا جدو صبح کی نماز جا کے پڑھی تو سجے پاسے آپ نے ان بہا دلام پھرا آخر سلام والے رحمد اللہ جدو سجے پاسے رخ پھیریا جنے بھی بیٹھے سن سارے حافظ قرآن بن گئے جدو خبے پاسے منہ پھیریا سارے نازرا خان بن گئے وہ آفر جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ دا خلیفہ حضرت پرہار شریف دربار علی شاہ نے محدث امام گزرے نے بہت بڑے جہے جدو پڑھتے سنتے بڑے کند ذہن سن تقل نہیں سی چلتی ایک دن رات نو بیٹھے نے پریشان ہو کے مگر استاد دی خدمت بڑی کرتے ہوں سن رات بیٹھے نے متاثر پہ بزرگ آیا اللہ <سؤال> دا آکھیا پترا کھول کتاب میں تینوں مطالعہ کرانا جدو مطالعہ کرا کے بزرگ چلا گیا ہوئی ہوئی جڑا ڈین سی جی اقل نہیں سی جلدی اے دو سو ستر علوم دے اندر ماہر کامل ہو گیا سی وہ کون سن وہ حضرت سیدنا ددر علیہ السلام سن جے آن کے حق چار یاد اور امام عبدال عزیز پرہار وی رحمت اللہ علیہ قربان جاو دو سو ستر علم اتنے دے اتنے مہارت رکھن والے آپ فرما نے اس وقت ان کو کوئی بندہ نہیں سی سارے من گئے سن بھائی یہ بندہ بے مثال علم دے اندر گزریا ہے آپ اپنی عقیدے دی کتاب ویکھ ل میرے سامنے جناب عقیدے کی کتاب جی جس دا نام ہے مرام ال کلام فی عقائد الاسلام اسلام اسلام کے عقیدے د کتاب لکھی آپ فرما رہے حب الصحابہ مذہب علی سنت علاب بحمد علی مہن واجب هم. فرمایا اہل سنت مذہب اے حضور دے صاحبہ محبت دے صحابہ دے بارے, بارے پہ لفظ بولنے فرمایا کبھی گنا کیونکہ حضور نے فرمایا کریمو اصہبیار ہزور نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ تصاو سارا تو یہ چنگے میں اے آپ سرکار اور پھر آپ نے فضائل معاویہ بیان کیتے ہیں جہاں اندر میں اگے بیان کرنا ہوں جناب عقیدے دتابوں تو بعد ہوں تو دو چار آیات سنا دینا جنہاں تو پتا لگے کہ سارے ہزور کے صحابہ جہے نے وہ جنتی نے اور انہوں نے گل رکھنے والا بندہ جانا مارے پاس جانا ہے, ہے جنت آرے پاسے رب دے قرآن دسنا فرماؤں ماں ناجو فرمالا روح می نم تراہم رک سب تر دم نلہ دع میرے حبیب سخت نے حبیبایا سفتہ آپس ایک دوجے نال مہربان نے سیما جنا فرمایا ایتراہم من کا انہاں نو یہاں گے کدی لکو کر دون گے کدی سجدا میں پیواؤ گے کر دے صحابہ نظر آؤ گے اس واسطے وہ اللہ کا فضل ہی ٹھونڈتے رہتے ہیں اللہ کی رحمتی ڈھونڈتے رہتے ہیں ہجی بارے دوانا مولا دی رضا تلاش کرتے رہتے فرمایا دی نشانی سیما مفی وجوہ من آخر سجود فرمایا سجدے کر, کر کے دے چہرے دے نشانی ہوگی یاد کردہ ہوا فرما میرے ہرور دبا تو فرمایا مثال ماسا لوہ مفی تو یہاں دیا مثال نے کملی والے پچھلیاں کتابوں میں میرے کملی والے دی صفت لکھی سی کہ ہزور مکے پیدا ہون گے مدینے والے ہجرت فرماؤ گے تو بادشاہی مستفا دی ملک شام دے اندر ہوئے گی ملک ہوں بھی شامل شاہی شام, دندر ہوئے تے او شام دندر میرے کملی والے حضرت سیدنا امیر معاویہ ہی کی معلوم ہوا پچھلیا کتابوں حضرت امیر معاویہ سرکار بھی شاہی کا ذکر بادشاہی کا ذکر خلافت کا ذکر انہوں دے جناب ملک کا ذکر جڑا آیا ہے وہ تورا تنجیل دن بھی آیا یہ لفظوں کے اندر کہ ملک ہو بھی شام ہے ملک, ملک شام ہولک شام دن گا توجہ فرمان لگیا بندے مر رکھا کرنا اس آیت کریمہ تو بعد اس آیا کریمہ تو بعد اے یہ بھی حضرت امیر معاویہ داخل نے کیونکہ آپ بھی تے سرکار دے نال رہ نا اور کدو رہے نے آپ نے اسلام قبول کیا ہدا بھی یاد موقع دے سلاح ادیبیا دے باقی کے ایمان اندر وسا لیا پر ظاہر ادو کی جدو مکہ شریف فتح ہوا ہے کیوں میں مینو اما میری آخیا ہوا سی جے تو محمد والے پاسے گیو نا تیرا خرچہ پانی سارا بند کر دیا گے گھروں کٹ دیا گے اہم ایمان اندر رکھ لیا تے جدو ویخیا نا مکہ شریف فتح ہو گیا ہے تے ہر محمد پاک سرکار دا غلبہ ہو گیا ہر فرمایا اس میں اپنا ایمان ظاہر کر لیا یہ گلے لکھئے یہ گل جلد نمبر تین محدث امام ابن محد اسقلانی رحمت اللہ کتاب، فی تم صحابہ جلد نمبر تین امام محدث شاخی تو حضرت معاویہ اسلام قبول کے ایمان اندر آپ رکھ لیا سی سلاد فتح مکہ تو بعد آپ نے ایمان نظاہر کیا اور فتح مکہ تو بعد ہمیشہ مڑ کملی والے رہے دے اور کیمے رہنے؟ رہ کیمے نے؟ قربان جانا رہ اس طرح نے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی نے کملی والے نے اپنی وہی لکھن والا بنا دیا سدکے جا حضرت معاویہ دے کے تو تہے ہتھ نبی پاک سکار لکھ دے رہے کیونکہ حضور سرکار آپ نہیں سن لکھ لکھتے ہوں گے آپ روکیا رو رو گیا سی آپ سے حرام کیتا گیا سی محبوبہ ترت نہیں نہیں لکھنا کفی نہ آخر نے قرآن اپنے ہاتھ نہ لکھ لیا ہے اس واسطے سونے تنے ہاتھ ن نہیں لکھ رہی تو حضور نے اپنے جناب محرر رکھ رکھے ہوئے سن کئی محرر سن حضور دے کسے خط لکھنا کسے کچھ لکھنا تے کملی والے سرکار دے حضرت امیر معاویہ جڑے سن فتح مکہ تو بعد یہ سرکار بھی لکھتے رہ ہت لکھتے رہ تین ہے وہی جیڑا امانت والا اے تیرے سامنے میں کے پیش کرا گا آپ دی فضیلت دے ہوتے تے تینو پتہ لگے گا اور قرآن سان سب کیا بارے کی تحسر فرما فاؤل ول باہم یق رب لنا لینا سبکو نل ولا تالفی کلو بنا گل لینا منو ربنا ان کر فرما ہے میرے نبی دہاب بعد آن والے جڑے بندے نے ربا نگ فرلا سانو بخش دے والے اخوان نل سبکونا بل ایمانا سڈے ان پاوا بھی بخش دے جی سڈے تو پہلو مسلمان ہوئے دے وہ ایمان والوں کا کام الا سونا پیا دستا ویم سورہ ہش کھول سورہ حش بھی آیات پیا پڑھنا آیت نمبر تو لے کے دس تک جنابے ساری دے جنابی والے ساری آیت کے جناب میں حصہ پڑیا جی کمری والے صحابہ تو بعد آن والے مومن ہونگے انہوں کا یہ حق بنتا وہ آخر کی یقلو نا ربا کو فر لانا آخر دے والے <تصفح> یار بھی بخش دے جی تو پہلا مومن ہوئے میں اللہ فرماؤں والے بعد جی آؤ دا حق کا حق انج دعا کرے بولن اے برا بھلا آخر یہ انہوں نے درتاشنی کرمایا جڑے باہر سو آ رہے اے یہ یا اللہ سانو بھی بخش دے سانوی بھی بخش دے جے سارے تو پہلا مسلمان ہوئے ولا تجی کلو لینو یہ سلانچ کینا پیدا نہ کری ایمان والوں کے بارے یا مولا سارے دل کے اندر کسی مومن دارے کوہڑ نہ پیدا کری سڈے دل نر مومن داستے صاف بنا دی ایمانے فرمایا ربا نہ پچھلے بھی سڈیا نو بخش سانو بھی بخش دے قربان جا معلوم ہویا کہ ایمان ہوگا قرآن دیس آج کے مطابق دے سارے صحابہ دے بارے دعا ہی کرتا رہے گا پہرا اے قرآن دی آیت اس تو علاوہ دوجی قرآن کی آیت پڑھیے اور آیت جب پتا لگتا ہے حضرت امیر معاویہ بھی پچے سارے صحابہ ہزور جنتی نے بولو کی نے جنتی نے یہ ان فرما سبقت سب قتل خوشنا مبہدو اللہ فرما ہے ایسے بندے جن پہلو کل میں پڑھے مومن پہلا ہوئے اصا پہلی سابق قتل ہم نل پہلو ہی پہ جنت دیں الاے کان ہاں مہاد بندے جی جہنم تو ہمیشہ دور ہی رہن گئے ہمیشہ دور رہے الاے کان ہاں مہاد انہیں ہمیشہ واسطے جہنم تو دور رہنا ہے قربان جاوا تے دوجیا یا تلا فرما ہے جی نے فرمایا دے سا نال جنت دا وعدہ کر چڈیا ہے میں کل دل واحد اللہ ہوسنا اللہ نال جنت دا وعدہ کر چڈیا تے رب اپنا واعد خلافی کردہ نہیں تے جدو رب وعدے کی تیسا ویلییا جنت دے کل نال دے تے قران پیاس دسا جانوی بننا ضرور وہ جانوی بنا کے ایسا ہی بننا ہے نا رب جب کی جنت ہے نا تو جن جنت بنائی وہ آدھا میں سارے جنت واقع کی بھائی صاحب تو فرما قرآن لیا یہ تاریخ دیاں گلیں نہیں تاریخ دے لوگ ویچ کئی جہل ہوں دے نے. نتو پتو اٹھ کے تاریخ بنانی شروع کر دیں جی تے جناب گل کرنی شروع کر دی تے تے گئی تاریخ لکھتے ہوئی کٹھا ہوں غور کرنا بھائی یہ کہوٹا آیا کہڑا آیا ہے تحقیق کر کے بعد گل کرا کرو اس واسطے اصا قرآن جو لکھے انسان اپنا ایمان بنا لینا ہے جو نبی پاگر فروغ ہے وہ اپنا ایمان بنا لینا ہے اور جو کملی والے سرکار دی امت دے علماء دا اتفاق ہونا ہے اپنا ایمان بنا کی وہ محفوظ نے گل سمجھنا ذرا یہ جناب جی یہ تیر سامنے میں بیان کیا سونے محبوب سرکار دے صحابہ دے بارے ہدیس ہوں بیان کر لگا جنہیں تو حضرت ماویہ بھی حضرت مووی بھی فرمایا جابر حضور دے رضی اللہ تعالیٰ روایت کردے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرما نے اللہ نے میرے لیے صحابہ چنے اللہ نے بابو باپ نہیں چنے دے صحابہ چب چرمایا انہوں نے رب فضیلت دیکھیے سارا دل خاکہ لے نے پاوے جن ہوسان دے سارا اللہ نے فضیلت دیتی ہے میرے صحابہ نو سیول نبی نسلی سوائے نبیا کملی والے نے فرمایا باقی سارے رب سونے سربا بھی حدیث دے اندر حضرت امیر بحابیا رضی اللہ تعالی نو حضور دے صحابی ہونے کے ناطے نا یہ سدیش جو بھی داخل نے حضور فرما نے خیر القرون کرنی سمل یلو نم سملو نم نے فرمایا اور تیسری سمو نماز تین بارور نے فرمایا ہاں جی تین دور کملی والے تبا تاب تک حضور نے فرمایا سارے دور فضیلت والے نے فرمایا, کیوں اس واسطے کہ نہ انہوں دے اندر اسلام اپنے روج سے سی اپنی ترقی دے سی ہاں جی اے اس واسطے ترقی یافتہ اسلام دے دور سنترایا ذرا سننا تو جناب والا اس حدیث دے اندر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ داخل نے کملی والے سرکار صلی سلح تعالی, تعالیٰ وسلم دے صحابہ سارے دے سارے اس فضیلت شام دے اندر داخل نے کہ حضرت امیر ماویہ بھی سارے انسانوں کو سوائے نبیاں رسولوں یہ بھی انبا دی سفت نے جڑے ساریاں تو افضل جڑے ساریاں تو افضل نے اور توجہ فرمانا جناب اے کملی والے سرکار دیاں اور حدیث تیرے سامنے میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان کتاب میرے سامنے اضالت الخفا ڈے لا دیا حوالہ دے سن دے تھک جی پڑھدا مگر ہزور یار شان بیان نہیں ہو سکنی پوری اے تیرے سامنے ازالت الخفا فی خلافت الخلفا شاہ ولی اللہ محدث سے دل وی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو دو سو فارسی اصل کتاب پڑھنا حدیث قال قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو ربی حلور فرما نے میں اپنے رب تو سوال کیتا اللہ او من امتی ہو کان تل اان جنف آ حضور فرماؤں نے میں رب تو سوال کیتا یا اللہ جن میں اپنا رشتہ یا دنوں یار کے جنہ میں رشتہ لوا سارے میرے نال جنت کٹھا رکھنا ہی؟ حضور نے فرمایا کو اللہ نے میرے دعا قبول کی تھی میں نو عطا کر چڈیا ہے اے حدیث ایس کتاب دے اندر موجود تڈے سامنے جناب اس حدیث دے راہ حضرت ابن ابنیابی اوفا نے حضور دے صحابی ہوں توجہ رکھنا کملی والے نے جنہوں رشتے ہو بھی بولو نا تو, تو لے او بھی جنتی گل سمجھنا ذرا ہوں حضور سرکار دے صحابی حضرت امیر معاویہ اینا نے اپنی ہمشیرا حضرت امے حبیبا نبی پاک سرکار دے نکاح گل سمجھنا ذرا نے رشتہ زور نوتا تبج رکھنا حضرت حبیبا سارے مومنا دیا ماں ماں لگتی ہے نا سارے مومنا کی ماں ذرا توجہ نال سننا ہوں سارے مومنا کی ماں حضرت امے رضی اللہ تعالیٰ نا ہوئی حضرت ابو سفیاان کی تے حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرا ساری وہ لگ گئی ماں تے حضرت معاویہ تدرت مواویہ سگے ماں دا پڑا کون ہوں بھائی؟ بولو تو سی نا ماما ہوں بھائی. معلوم ہویا ہے حضور دی امت دے دالو لگتے ہیں کی نے تو ہزور فرما نے یا اللہ جنہوں نو میں رشتہ دوا جنہ تو نو میرے جنتر جنتر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اور یہی او تھی اللہ مدینہ شریف دن تھی پہلا مسلمان ہوئی ہے باپ دے پا بعد مسلمان ہویا ہے تھی پہلا مسلمان ہوئیے حضرت امے حبیبہ اور حضور دے ہزور دک نے توجہ فرمانا فرما جی تو یہ حضرت حبیبہ ہوئی نہیں مدینہ شریف دندر حضور دے در ہزور سن ابو سفیان حالے ایمان نہیں سن لے آئے جب مدینہ شریف آئے نا تے تو ملن واسطے کل گئے گئے اگے نبی پاک سرکار دا بسترا وشیا سی بہن لگے تو بیٹی اٹھی فاٹور بسترا کھچ لیا آخیا بو ترے مشرے کے پلیتیں اے پاک رسول اللہ کا بستر یہ نہیں بہ سکتا یار आ, فرمایا ابو جی تھی فرمایا مشرق جی اے پاک رسول اللہ کا بستر نہیں بہنا یہ ہوئی حضرت امیر معاویہ بھی مسلمان ہوئے حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے معلوم ہویا اے یہ میں باپ پتر اے حضور سرکار بھی اس دعا دتابق کتنے آؤ گے جنت در گے توجہ رکھنا میں سامنے اگر پڑھنا حدیث بنا دیر حدیث سنا دیا اس موضوع اتنے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کچھ نہ آخیا کرو اور میرے صحابہ نو نشانہ نہ بنا لیا جی مت جہے بھی بٹھو چار گولیاں چلانا اپنے جناب دقیدے دیاں بکواسا دیا گولیاں چلانیا شروع کر دو نشانے بناؤ میرے صحابہ نو حضور نے فرمایا میرے صحابہ نو نشانہ نہ بنایا جی ہاں جی انہوں محبت رکھیا جے اس واسطے کہ او میرے محب سر تو میں جے انہوں جے بغض رکھنا ہے کسی نے انہوں گا مڑ میرے پیار پہ بوتل ہونا رکھنا جا کے میرے بولنا میرے سب بول بھی میری محبت دی وجہ سے محبت کرنا میرے محبت کرتے او لوگ جی آٹے, آٹے, جی آٹے نہ آئے فرمایا میری امت دے اندر میرے سہابا ایویں ہی جے جو رونک جو بھی ہے ساری میرے سہابی برکت نہ ہی دے قربان جاوا توجہ فرما تو جناب ہوں تیرے سامنے میں خاص او حدیثاں وقت تھوڑا ہے او حدیثاں صرف سنا دیا جنہوں فضیلت سیدنا امیر معاویہ دی پہلا تو رلوی گل ہے نا رلوی, سامنے بچے آج رلوی آتے سارا آج رلوی پہ سارا کچھ ادر وی ترمزی شریف حدیث کی کتاب ہے کہڑی ترمزی شریف حدیس حسن قرار دیتا ہے حضرت ابد الرحمان بن ابی امیرا شاہ بیویت کرتے ہیں فرمایا نو ہادی تے مہدی بناویں ہدایت دین والا بناویں تے ہدایت والا تے ایمان بناویمان کملی والے دی دعا قبول ہوئیے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی سونے دی دعا کدو رد ہوتی ہے ترملی کی حدیش جی جی سامنے پڑی ہے ذرا تجو رکھنا ہوں تو میں جناب تینو حدیث سنا سنا کے جناب حضرت حدرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار دی فضیلت دیاں اے کتاب جی مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے ہاں جی اس کی جلد نمبر نو فضائے موافیہ کے اندر روایت سنتے جاؤ تے جناب اپنا ایمان تازہ کرتے جاؤ میرے کملی والے اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت بناس اگن مواختہ لا وا دبی حریرہ حضرت امیر معاویہ سرکار نے لوٹے پانی لیا نبی پاک نو وزو کراؤ کی خاطر پہلے حضرت ابو دن بیمار ہو گئے حضرت نے لوٹے پانی لیا کرامر رسول اللہ سکارے دوا وسلّہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک اٹھایا حالت بیماری سی توجہ رکھنا سر مبارک اٹھا کے حضرت فرمایا تو حضور نے فرمایا اے معاویہ اگر تو بعد اے لفظ کملی والے دے میں سنے مینو پک ہو گیا مدد قدی بادشاہی مصیبت گل ضرور پوے گی اے میرے گل ضرور پینی ہے اس واسطے میں حضور سرکار دے فرمان دی وجہ میں فرمایا جہا مڑ میری امرچ نیکمل <سؤال> کرا ہوئے وہ کی قبول کری جل چھوٹا موٹی غلطی ہو جائے ان معاف کر چی ہزام مسیم اس حدیث امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا ہے ابو یا نے حدیث کی کتاب درد نقل فرمایا رجال سہی جن سارے صحیح دوست نے اور روایت محترما کسے آن کے دروازہ کھٹایا حضور نے فرمایا, من حاضر فرمایا جاوے کونے ان فرمایا جا ویکھا جی کون ہے جہاں بوا پیا کڑکا ہے رسول ناجر اندر بیٹھے سن ہل کی کملی والے یہ آن کی اجازت دے دوا اس نے کلم یا خود تو میں ہی حضرت بھی موبائل سن فقال ماہ دل قلم والا اس نے گیا ما مضور نے فرمایا کملی والا اس میں اللہ واسطے رکھی پھرنا وا اللہ تلا دے رسول واسطے رکھی پھرنا وا ہزور اللہ! اللہ! اللہ اللہ! نے فرمایا جزا کلا کا بیرا اے اللہ تیرے نبی طرف تب تو کا اللہ بے وحی من اللہ ہے مواویہ مینو رب دی کسم ہے میں تیرے تو اس قدم اللہ دی وہی لکھاوا گا وما من اللہ, وحی من اللہ حضور نے فرمایا ہے تو بغیر نہیں کردا کیفہ فاڈے کار کے نے فرمایا ماویہ ادو کی بنے گا جدو تینو اللہ کمیس پواگا اللہ یعنی خلافت آ خلافت والا کمیس بادشاہ بہادر خلیفا توجہ رکھنا حضرت حبیبہ اٹھ ست بائے نہ جد ہے کملی والے سرکار دے سامنے بہ رہی ہوں پیار کی یا رسول اللہ وَإنَّ اللہ مکم سن اخی کمیس یا رسول اللہ رب میرے برا نو کمیس خلافت بھی پوا گا حضور نے فرمایا نام فی وحناتون وحناتون نا ہاں پر ایسا ہو جاتی نا قابل تعریف ہون گیا یہ حضور نے فرمایا تو فرمایا کمی سرابے ضرور پونا خلافت کا پچھلے صحابہ جڑے سن نہ خلیفے چار ہزور درنے حضرت صدیق اکبر سونا حضرت عمر بن خطاب سونا حضرت مولا علی مشکل کشا سونا ادرت ہونا خلیفے خلافت گل سمجھنا بڑا اے جڑے سن اے تو ریسر سن بالکل ہی سا پونجے بہنا زمین سادہ کھانا وہ تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ رے سن ملک شام کا کھانا پینا بھی ذرا چنگا سر بہنا کھلونا بھی ذرا چنگا سر اس زمانے کے مطابق اج کا حساب دیکھو نا اج جی اے سا چاہا کھانا اندے کھانے چھ جا چاہا کھے سن یہ کھانا بڑا اچا سمجھا جائے گا اس واسطے کہ اس زمانے دا جیڑا چنگا کھانا پینا ہوں وہ اندر اگر آ جائے نا تو سمجھو گے سارے تو وا فقیر ہوئے میری گل نہیں سمجھا وہ خدا دے بندے ہو صحابہ دبام ادرت امیر باویا جہا چنگا چوکھا اس لیے کھانے سنتے چنگا چوکھا پہ سن جے وہ اج ہو تو ایسا سمجھیں گے سب تو وا فکیری بندہ ہونا کیونکہ اجلو سات آ گئے کوئی امیر باویا سکار کی کوٹھی نہیں سر ہے تو وہی سادہ ہی رہن سہن سی سب سادہ سیکن کملی والے کے سیڈی کے اکبر فاروقی آزم دام ویچا جائے تے مڑ تکلف فالی وہ زندگی سی اس واسطے حضور سرکار نے فرمایا اور وہ او بھی حضرت امیر معاویہ ایک عذر بیان کیتا سی فرمایا جدو حضرت امیر معاویہ گئے نا اتنے ملک کے شام میں حضرت امیر معاویہ تے حضرت فاروق کے رضی اللہ تعالی نے ملک کے شام میں گئے تے آپ سرکار سوار ہوئے پہلا گھوڑے دے تے گھوڑا تے سکھ رکی آپ فرماؤ لگے یار گھوڑے تو اتر کے چڈو یہاں کرو تو فکر حضرت عبد الرحمان بہن وہ پوچھا کیوں فرمایا یار تو میں شیطان لگا میں اتنے بیٹھا میرا دل بدلن لگ پیا نفس میرا بدلن لگ پیا پڑا کرو کی کریے کھوتا لیا گدے سے بہنا میں آپ گدے سے بہ اگے گئے حضرت امیر معاویہ آخر اتوں دے گورنر سن اسے وہ آئے استقبال کرنے جدو استقبال کرنے آئے تو وہ اونٹان دے سوار سن تو چالی پناہ بندہ بھی لنگ ہے حضرت امیر حضرت عمر سکے حضرت سکے حضرت امیر دو واپس آئے نا پتا دس مر پہ جانے حضرت عبد بن عوف کہن لگے وہ خلیفت ال مسلم تو سوانت امیر معاوضہ اسلے جوان سن اس جان مشقت پا چے آپ نے فرمایا تٹان تیرے بندے سن بو یہ اوے اوتے پیچھے کئی بندے ایسے کھلوتے ہو گے جنہاں کام کرانے ہونے نے انہاں آخیا ہاں جی میں ہی سر گل وے میں ایسے جتھے چھے دے کے آدھے جاسوس بہت سارے میں چاہنا وا کہ ایسے حساب رہیے کہ وہاں کے دلانے ساری ہےبت رہے میں اس واسطے اپنی وجہ بدلی ہوئی ہے جے تھی آکو میں روکو تو میں انہیں روک جانا جی تے مو ٹھیک ہے حضرت امیر معاوجی فرمایا حضرت فاروقیاد فرمایا جی معاوجی گل نہیں تو ماڑا تکل والا بندہ بڑا ادب نمجھنا گل او نہیں مڑ بئی بڑی گل سان لا کے کیونکہ جان تو تیرا رب جانے بہرحال میں تیری نیت پکڑ نہیں کرتا تیری نیت جی ایے نا معلوم ہوا اس وی جنہ کلر تمیر معاوضا کیا اونا دی نیت اشتہاد کوشش یہ سوچ یہ اگر سوچ کا درجہ فاروق آزم کا ہی اچا تین ہزور دا کوئی شان ایک, ایک جیسے سارے نہ کئی اچے کوئی نیوے ہزر تمبیاں باقی نہ ہزور فاروق کے آزم چھوٹی شان والا آکھے گا نا لیکن یہ ضرور آخے گا ہے تو ہزور دے صحابی تو گل سمجھنا جناب اے جناب حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نو دبارے حدیث پاک توجہ فرماؤ اگلی حدیث پاک سرکار اس حدیث کے لفظ اللہم لگ رہے وجن وجن ردا بب فرو جا پیچھے فرمایا نہ قابل اندر شفتہ نے ہوں وہ اضالا کملی والے خود چا فرمایا ہے حضور نے فرمایا اے اللہ ایسنا اللہ ماہ دل ہدا یہ دکان ہدایت دے جا یہ ہدایت دے و جن الردہ ردا ہلاکت تو بچا تے اینو آخرت چ جی بخش دے تے دنیا بچی بخش دے سدکے جاوا کملیمان دس ہوئے شہر ربانی کسی کے بارے بخش کی دعا منگ جائے تو, تو سمجھنا ہے وہ پکا جنتی ہو گیا تو جی بخش کی دعا خود کملی والا مانگ جا کی حال ہونا اس بلی کا ہونا ہے جن کملی والے سرکار دعا دے دے چی ہونا اگے حدیث پا تیر عربی اللہ تعالی نو والحساب اے اللہ نو لکھنا سکھا دے حساب سکھا دے تین عذاب تو بچا دے یہ بھی حدیث پا کے سی کتاب دے اندر توجہ فرما میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار حضرت سا ویکیا حضرت اپنی دے گود سر رکھ کے بستے نے حضور نے فرمایا اور بھائی جا تو کبے لو تو بہن اپنے پرا نو چم دی حضور نے فرمایا تبینا یہ پیار کرنی ہے حضور ہاں پیار کرنی ہے والا میرا برا ہے ہزور نے فرمایا پائی نلہ رسول اہو یوبان اللہ رسول بھی اندر محبت کر دینا حدیث کی کتاب تیر سامنے تبرانی کی روایت مجھے میں زوایت کے حوالے سنائیے اور ایک ہر حضور صحابی دی گل سنا دینا حضرت آف بن مالک رضی اللہ او تالا نو حضرت جنتی ہون دی گلی ایک شیر آن کے دینا ت کتاب سامنے نہ ہوا گلط نے مقامے اریہ شہر اندر ایک چچ سی اس مسجد بن گیا سی لوکی دے اندر نماز پڑھتے سا میں ستا وا جاگیا ویخی شر آ گیا فکام فراہم سلا ہی میں گھبرا کے اٹھا ہتھیار اپنا فرن لگا شیر واسطے شیر مینو میں کچھ نہ آخی کی. کیوں آخ میں تینوں ایک پیغام دن آیا وہ شیر آکا پیغام دن آیا کل سر کوئی بڑے سال تین تو بلے بل گا تیرو نو دے لے لے لے پہنچا دی کن تو منسلک میں لگا اللہ تین بھیجا ہے کہ مجھے شیر نے مینو رب سونے نے تیرے والے لے تو الحایا تحال اللہ مل جانا تاکہ محاورا محاوریہ دنیا تو جا کے دس دیں پکا جنتی ہے قلت میں آخیا کہڑا معاویا کالا ابو سفیان کا پتر مواویہ انہوں جا کے خوشخبری دے دے تو جنتی میں مینو اللہ بھیجے وےجے میرے ہتھیار چک کے نہ کلوی تو ڈری نا میرے تو میں تے تینوں اللہ کا پیغام سنا ہوں قربان جاوا خدا دے بندے آ وہ جانور بھی جنہیں جنتی ہو گوئیاں پہ دیں کھے بد وقت مڑے گلت گمانیاں کریے بارے جناب یہ گلا کریے تو اس واسطے حضرت سبد اللہ اپنے امر ردی اللہ تعالیٰ لو ہزور درما نے فرمایا ہزور تو بعد میں محاویہ رنگا سردار نہیں ویکیا سردار معاویہ رنگا میں نہیں ویکیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت امام آبش بہت بڑے محدث ہوئے نے آپ فرماتے ہیں اگر تم معاویہ کو دیکھتے تم کہتے مہدی یہی ہے مہدی یہ ہوئی ہے ہدایت یافتہ بندہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نو آپ کے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس نے عباس نوچیا گیا کہ فلان حضرت امیر معاویہ وطرہ دی کلاکات پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چپ کر جا وہ فکری کملی والے سوبت بیٹھا جو بھی کرے گا یہ بخاری شریف حضرت عبداللہ اللہ عباس نے فرمایا فقی روایت وسلم وہ ہزور کی سنگت بیٹھا ہے احترام کرنا انہیں ہزور تو ویکیا انہیں پیا ہے نا بلکہ حدیث کی کتاب سامنے میں خدا کی قسم حضرت ابو دردا ہزور درما نے میں کملی والے دی نماز ورگی نماز جی وی ہے نا تے معاویہ دی پڑھتی سب تو زیادہ مشورے نماز حضور سرکار دے معاویہ معاویا ہوتی دی سی حضرت ابو دے ہزور پر فرما نے اے حدیث حضرت امیر معاویہ دے بارے ہوں رہ گئے اعتراضات جڑے کیتے جاندے نے حضرت امیر معاویہ دے بارے ان دی جنگ حضرت مولا علی سرکار دے نا اگلے جمعے یہ جن سوال اور اعتراض نے نا سارا جب دیا گا ہزور سدکے تین کملی والے دے سدکے تے سامنے چی چادر صاف کر کے بخا دیا بلا وقفا وسلا تو سلام عالا سید الرسول وخاتم الانبیاء مدن المصطفیٰ اللهم عليه واصحابيه الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستقیمس مغو سد کلا مولا نالیم سد کر سو نل کری ان مین ملا کت ہو سلو نالم ہلدی نا منو سلو عليه وسلم تسلیم سلاد والسلام سلام والے گیا رسول اللہ والا علکا و, و سحاب گیا سید دیا حبیب اللہ سلاد والسلام سلام والے گیا خاتم دیا خاطم نبی والا علکا و, و سہا بھی گیا سید دیا مکین کلو بل سامین سام دے مطابق شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے موجود دا دوسرا حصہ یعنی آپ دے اعتراضات دے جوابات لیکن اس تو قبل ایک دو اہدی مبارکہ رہ گئی سن میں وہ سنا دینا اور آپ دے بارے کچھ فضائل منا کے بپتدائی طور پر بیان کر کے پھر میں اعتراضات دا جواب دیا گا اللہ رب العالمین مولا سونے حبیب کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تالان ہوڑیا کا سدکا سانو ہکو صدق کی زندگی عطا فرماوے فرما گرامی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالان عنہ سرکار دی ایک زندہ کرامت کلمہ میں ویکھی کافی دن ہو گیا سن کتب خانے نہیں گیا کل ای دل سی پیا. تو میں کتب خانے گیا اس کتاب تے جا کے اللہ تعالی نے ہاتھ رکھایا جیڑی کتاب دے اندر حضرت امیر معاویہ دی فضیلت والی حدیث دی کی سنت گفتگو کر کے دسا گیا کہ وہ سند حدیث دی بالکل صحیح اس کتاب کا نام ہے تلخیس متنا الا لے متنایا محدس نے جوزیر احمد اللہ علیہ کتاب اس دی تلخیص کیتی ہے زمانے دے سب تو وے اپنے دور دے محدث اور نقاب تے سند کے حیثیت رکھن والے امام شمس الدین راہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک جلد دے دن سامنے فقیر دل موجود ہے باہر دی چھپی ترمزی شریف دیو حدیث پاک نبی پاک سرکار نے فرمایا اللہ مج الہاد یم مہدی اے اللہ معاویہ نا دی مہدی بنا ہادی آتے نے دوسرے نو ہدایت دین والے تے مہدی آن جڑا خود ہدایت والا ہو حضور سرکار نے دونوں دعو کٹے چا اللہ یعنی ہادی بھی بنا دے تے مہدی بھی بنا دے ایسا حدیث نو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کتاب کے اندر نقل فرما کے فرما نے سن ادو حسن اے حسن حدیث ہے امام شمسدی راہبی رحمت اللہ علیہ ابن جوزی کا رد فرما دے آیا فرما نے بہارا سن فرمایا جرمایا اسدیش کی سند ہے بالکل مضبوط لہذا ایک کرامت سید نہ ماوی سرکار دی کہ جیڑی اج موضوع واسطے گل چاہی دی سی اس گل دی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ ہاتھ لوا دیتی تو سند قوی ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حادی بھی ہوئے اور مہدی بھی ہوئے اللہ اللہ نبی پاک دے اس فرمانے علی شان دے مطابق ہاں ہدایت دے درجات بہت بلند نے بہت تیر سارے نے مومن ایمان تے ہوئے ہدایت پہ ہوئے برائیاں چھڈے ہدایت پہ ہوئے چھٹ دیاں چھٹ دیاں جنہ مرضی غوث کتب ببدال نبی بن دے جان جو بھی بن جانا بندہ نا ہوں ہدایت دئیے معلوم ہویا ہدایت دے درجے بہت سارے نے کوئی حد بندی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس رتبے سے پہنچ گے آپ بھی ہدایت آخیا جائے گا نا تو اے ضرور آکھاں گے کہ حضور دے صحابہ جنی ہدایت حضور دے چو یاران دے کول سی این امیر محاور سرکار دے کول کو نہیں سی مگر انہوں کو ہدایت دے ضرور سی تھی ہزور نے فرمایا مرضی بنا دے تو درجات مراتب کا فرق ضرور رکھنا لیکن گمراہ نہیں سمجھنا کیونکہ جنوب کملی والے دعا دے دین دے کول کدی ہدایت جدا نہیں ہوے گی گل سمجھنا ذرا تو اے حدیث پاک سدنا امی معاویہ سرکار دے فضیلت و منقبت اور عظیم منقبت بہترین ثبوت ہے جس تو بعد کہ اس طرح کی اور کسی طرح کی جناب ضرورت نہیں سانو ہزور دوا لکھ سابی ہوئے نے تے کئی صحابہ ہزار کی تعداد جنہاں دا ذکر بھی حدیث دتابوں میں نہیں آیا جنہاں تو کوئی حدیث دی روایت بھی نہیں آئی لیکن انہ کی فضیلت شان فرق نہیں آتا حضرت امیر معاویہ مواویہ پیور نے جنہ کی فضیلت حدیشان بھی آئی, آئی نے پھر سڈے نبی پاک دی شریعت متارا دیا ایک سو تر شہدیشان حضرت امیر معاویا روایت کی دیا کنیا ایک سو تر سہدیشان دا راوی حضرت امیر معاویہ نے جی اثا تم کرے حضرت امیر معاویہ دے بارے جناب جی زبان درازی کران گے تے تریس حدیشوں تو ہاتھ دہنا پہنا خدا دے بندے ایسا نبی پاگڑی رکھنی تریس ہدیشوں کا ایسا انکار کر پائیے حضرت امیر معاویہ سکار زبان درازی کرن دے کرنے جناب آپ دے بارے تو معلوم ہویا اسا حضرت امیر معاویہ سرکار دے بارے انہیں ایمان رکھنا ہے جی سارے بزرگ رکھ دے آئے ہیں چور بے وقوف آدمی بے گا جیڑا جناب اپنے آپ کے پڑھ پڑھ کے خود بھی سمجھ نہ سکے سامنے رشاد اے سیرت دی بڑی وی کتاب ہے بارہ دی کتاب ہے فقیر موجود ہے محدث ابن نے ساکر نے اروا بن رویم تو روایت کی ایک بدوی آیا ارب جنگل رہن والا ایک شخص آیا نبی پاک لگا سارے میرے نالشتی کرو حلور اٹھو میرے نال کشتی کرو فکا لائی لے معیا حضرت معالیہ اٹھ ہو. انہاں تسا بیچ رہو دے کرو انہوں نے آخر ہزور تصا بیٹھے رہو میں کشتی کروں فقا نبی والے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 کامردی اللہ و لو بکر تو حاطل حدیث تو محاویت آ حضرت امیر موالیہ کی جب جنگ ہوئی حضرت امیر مواویہ نال حضرت مولا علی دی جنگ ہوئی جنگ ہے مولا علی نے فرمایا آخر چی من پتا ہوں اے حدیث میرے ہوں چیتے میں کدی مواویہ نال لڑتا جنو کملی کہہ کبھی نہیں کوئی کتاب ہے جی رب جہ کام کرنا ہوگا کری چڈنا ہوں فرمایا میم چیتے چیتا رہتا میں کدی ماویا لڑتا ہزار نے جو فرمایا لیں جگلابا ماوی تو آبا دعا کدی نہیں مغلوب ہوئے گا اے دوسری حدیث پاک جڑی رہ گئی سی تے میں آج جناب نو سنا دتی حضرت امیر معاویہ سرکار دی فضیلت دے بارے گل سمجھا ذرا ہر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہو تعالا سرکار دے بارے نبی پاک صلی سل تعالیٰ وسلم دے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی مشکل رضی اللہ تعالی نی گواہی موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ مجھ سن فقیر سن جو ہونا زندگی کام کیتے نے نفس دی خواہش ن نہیں کیتے بلکہ اپنی اجتہد کوشش لڑائی ہے نبی پاک کے دین چ جتھے جب کوشش جا کے ٹکی ٹکیے انہوں او ہی کام کیا ہے تے جیرا جیرا بندہ مستتحد ہوئے جی میں امام آزم ابو علی فاہ حضور دے چار یار حضور دے حضرت میر ماوی اس طرح کا متحد بندہ کوشش کرے حضور کی شرح نو سمجھنے کے اندر جو سمجھ کے وہ کام کرے گا جے وہ ٹھیک کام کر بیٹھا ہے جی میں رسول دے مطابق سی پورا تے پھر تو ان حضر ملنا ہے جی غلطی کھا بیٹھا ہے ایک حضر ملنا ہے حضرت گلتی ہوئی انہیں گلتی نے جہیا اجتہاد ہوئی مثال سمجھا دینا حکیم کسی دوائی دینا ہے تے حکیم بھی ہوئے قابل تے دوائی نال بندہ مر جائے شرح شریف دے اندر اس حکیم دے نہیں بنے گا اس واسطے کہ انہیں مارن دی نیت نال نہیں دتی انہیں تے دیکھی سی اٹھ پوے نا پر ربوئی سخا ہو گئی ہے تے اور اونے اپنی کوشش کی تی ہے اپنی عکم لڑائی ہے بھائی میں دوائی دیا جی نے صحیح ہو جاوے پر وہ ربوئی ایسا ہویا کہ الٹ پی گئی تو ہوں انہوں فریا نہیں جانا مجھ تحت بندے دی مثال ہی ہوئی ہوں جی وہ حکیم ہوتا ہے نبی پاجردی شریعت کا اور اپنی سوچ لڑا قرآن شریعت مسئلہ این کدا تو کھ لو جی ٹھیک ہو جاوے تو ملتے سمجھو کہ انہیں حضر مل گیا ہے جی خطا خا جائے توجو ایک حضر مل گیا ہے اے حدیث پاک دا مفہوم جہی بخاری شریف کے اندر موجود ہے معلوم ہوا ہوں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے گواہی حضرت عباس بخاری شریف کی روایت پچھلے جمعے سنائیے, سنائیے نا جی زیادتی فیدہ دے تاکہ مزید فائدہ ہو جاوے حضرت ابن عباس سرکار دے, اور دے غلام حضرت کرمان نے آخرا امیر معاوی بیکان پیتر پڑھتے نے آپ نے فرمایا چپ کر انہو صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سنگت لئیے حضور کا سنگی اور ہے فرمایا انہو فکی ہو فرمایا اور زبان استحکا ہے کی ہوں اور یاد رکھنا ہے ابن عباس نے جہے مولا علی سرکار والے پاسے ہو کے تے حضرت امیر بہاویا لڑے سن لیکن قربان جاواں تاریخ کے کلما چبان سے نکلتے پے نے اور حق والوں کا یہ حق ملتا ہے کہ جی ہک سچ کی گل ہو جناب اپنے خلاف بھی جانے ہوتا ہی کاری ہی سمجھو قربان جاواں بخاری دی روایت حالانکہ حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی سردی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ لڑے نے مولا علی سکار کی جناب اندر شریک ہو کے لڑنا اس پاسے سر مگر جب گل آئی نے فرمایا خطاں آ گیا ہے جی جے بنے گا مستحد جو بھی صحیح کی عمت نکر نہیں ہونی اس واسطے کہ انہیں اپنی شریعت مطابق سوچ جو لڑائی ہے اس سوچ کے مطابق ہی عمل انہیں کی گیسل گل یہ ہوئی ہے کہ گہری بندے نہیں پکا بہت اپنا تو نال دوسرے کا بھی باہ چڑ دے یہ حضرت عبد اللہ بن عباس کی گواہی ہے اور حضرت امر بن خطاب ایمان دس حضرت امر بن خطاب کا کوئی انہ کے نال کا آ